رول خمر بل خامر دوسری تفریح توجہ بھی بیاں پہلے مسئلہ سمجھو فکر ہی خامر کا ایک پر ہوتا ہے سمجھ لگی بات تو جو ہے نا کس کو کہتے ہیں آه. انگوروں کا پانی کچا نکال کر بھائی oh, بات کو سمجھنا ذرا یعنی <تصفيق> <تصفيق> پانی نکالو انگوروں کا اس کو ابالو نہیں جوش نہ دو سمجھ نہیں آ یعنی کسی طرح اس کو پہلے پکایا نہ ہو پھر اس کو جب پکایا جائے اور اس میں شدت پیدا ہو جائے اور جھاگ مارے کیا متبوخ نہ ہو سنو بھائی مطبوخ نہ ہو جوش دینا میں نے کہا نا اس کا مطلب یہ ہے پتہ کیا کرتے ہیں شراب اس طرح بناتے ہیں جی صحیح خمر جنوب جی ایک قطرا حرام اور موج بے حد چاہے نشہ چڑے پاؤں نشو عمرو <تصفح> ایک کترہ ہو دا حرام پامے نشہ دیوے وے نہ دیوے دے وے, دے وے، حد دے اسی کوڑا ہو دی سزا بائجماع صاحبہ رکھی گئی سے. یہ خمر کیا ہوتا ہے انگوروں کا یعنی دانہ انگور جڑے خود ہیں انہ دا رس کر دیں اُن پانے نے کسی پانڈے خاص اُن رخ چڈے نے دبا دے زیادہ تر دبا روڑیاں کہتے جی؟ گندی, روڑیا. گندی روڑی چ دباڈ نے اتے ادا ہے جوش پیدا جنوجان کہہ رہے نے میں جوش ہونا ہے بہ تھلے آسا اتنے اتنے آسا تھلے ہو جاتا اندر پانی ایسا جوش ہے مارد چگ جس چگ مارے تے اس خامر کہنا مولی اللہ باکش ہے سچی رسی کو بارے پتا بھی راستے پتا ہے اے سی جوش جڑا ہے رکھو ایک ابال کے جوش نہیں دا تا انہا شرط لائیے غیر نیون نیون یعنی نیون یون یہ دے وزن دے سی بتائیں کچا پہلے میں ذرا تھوڑا جا اراب آخی بیٹھا میں کہ کچا مائے عینب سے انگور کے پانی سے کچا تا. اگو آخیا گیا غالے جا جوش پھر میں اتنے جدو ویکر ویک غالیہ وی نمبر آشیہ اے سارا اسفلہ اعلیہ اتھے پھر میری تسلیح ہوئی کہ غلیان جڑے نا او جوش اگ نال مارنا مراد نہیں زینج رکھا ہے جوش ہے بغیر اگ تے پکان تو اب مرمریں کیا ہے پورا پورا نہیں گرم کیا گرم دینی گرم گرم ہاں کیا آخیا میں مرد نیو نال آگ نال جوش دینا مراد نہیں تا ان آخ گر متبو دے اندر یہ راز ہے بھی کچا رکھنا اگ جوش نہیں دینا مر مرے لغت دے سم نال خامر کی حقیقت کیا ہے انگوروں کا ارک یعنی انگوروں کا جوس کیا انگوروں کا ما عینب اس کو کہتے ہیں انگوروں کا پانی مرمر یہ مطلب انگور تو علاوہ کسی ہو شایدہ پانی ہے پاوے او دروڑی چ دب کے بناؤ پاوے جوش دے کے بناؤ نشا جنہیں مرضی پیدا ہو جائے او خام لگت دی لیا سمجھ نہیں آئی مگیا کیا مرم رہے مشکل کسی اور چیز کا پانی اچھا اگر انگوروں کا پانی ابالا جائے جوش آئے جھاگ مارے پھر بھی خبر نہیں ہے جناب نشا جائے مرتے نہیں وید شراب آم لفظ شراب آم ہے شراب اچھا ہوں یہ حقیقت پائے جان واسطے دو شرط ہو گئی مر مر مر ایک ہو گیا انگور کا پانی دوسرا بغیر ابالنے کے جوش مارنا لہذا اگر ایک ایک قید اٹھاؤ یا دونوں اٹھاؤ اگر انگوروں کا پانی ہی نہیں کیا تو خمر نہیں اگر انگوروں کا پانی ہے لیکن مطبوخ ہے نج نہیں کچا نہیں مردا نے بھی پھر بھی خامر نہیں تے تو دا پانی ہے تے کچا لے کر جوش نہیں پیدا ہویا جگ بھی نہیں کدی پھر بھی خامر نہیں تو خامر لغت میں مردہ نے بھی مسکرات نشہ آور چیزیں جی خمر کے علاوہ اور بھی ہیں شراب کی تو قسمیں اور بھی ہیں شراب کی قسمیں خمر یہی ہے مرد کیا کیا ہے مثلا ادھر دیکھ انگوروں کا پانی نکالا جوش دیا آگ پر جوش دیا اور جھاگ نکالی اس نے کیا مردانی بھی مار مرے پتر چلو بھائی کیا کیا ہے مارے مرے ہوں انگورا دا پانی نہ پختہ خام نہ ہو بلکہ مطبوخ ہو پختہ ہو آگ پر پکایا ہوا ہو کیا تو خمر نہیں ہوگا لیکن مشکل اگر بن جائے گا مسکر بن جائے گا سن اس کا حکم آگے بتاؤں گا سب کا. اسی طرح کا پانی اس کا؟ یعنی کیا تب مطلب؟ مرے اجورانگورا پانی, انج کہ تُو مر رہے جی میں پانی رہا. کوٹ کوٹ کے نچوڑ نچوڑ کے پانی پا کڈی کپڑے پاٹ جان کے پانی نہیں نکل <laughs> انگورہ کھجوروں کا پانی کا یہ مطلب ہے کہ پانی میں کجور ڈال دی جاتی ہیں وہ دو تین دن پڑی رہتی ہیں سمجھ آئی کہ نہیں تو پھر ان کو ہیں ایسا شوک جڑا ہوا گٹکا گٹکا باہر سٹ دیا وہ مٹھا راگ بن گیا پانی یہ نبی دے تامر نبید باما من بہبود کیونکہ ادیا گئی ہوں سر مار تیری تو وہ نبی تم رس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نبی تم ہوں یہ اگر جوش مارے تو نشاور ہو جائے تو مشکل بن جانے شراب بن جائے گا پھر امر لیکن کے نہیں ہوگا خامر نہیں ہوگا مر مر مر مار اسی طرح گندم اسی طرح گندم ہے تو اس طرح کہ گندم چٹ لینی ہے پانی نرم ہو کے مل چنگا چنگا مسل کے پانی بن جا جوش دیتا جانا ہے تو کچھ حصہ سکایا جا بار شراب تھوڑی کڈ در مکمل دی شراب کا ہمیشہ ذائقہ خراب مند کو اچھا اسی طرح شہد شہد کا بھی شراب بنتا ہے یہ میں جاندہ کی ہے اسی طرح زبیب میرے زبیب, زبیب کشمش بے شک ضرب حبیب زبیب خواجہ غلام فرید یار میں میں دی مار آ کے کشمش میں کیا مطلب اللہ سونے طرف تکلیف آن میں, میں. کشمش کر کے کھا جائے شوق شوق نہ سمجھ لگی گلم رہیں اچھا یہ منقعب المکہ تیس منکا ان کا تر نادن میوا و دارو جو یو کالو دوا اور منقون دارو وغیرہ یعنی پھل دارو وغیرہ تر رکھنا دوا منقعن تر رکھا ہوا تر رکھا. کیا اچھا لیکن کازافا سی نا مرا غلط کر گئے یعنی جگ جی ہوں جنوب فارسی جگ نف مر اربی زبد کیا زبد, زبد, زبد رگوا ادھر جھاگ ہے نا قذف تو مراد سٹےوں کو باہر چا سٹے جوش مار دے تلو خالی وجے جگہ تل سٹ الادا ہوں جگ الادا ہوں تلے چلے باہر مٹی جگ ات آدی جہے وہ مرے جوش چڑھ سی جہاں جھاگ چڑھ سی وہ اتنا جوش آئے کہ باہر چاہ سٹے بولو جی، جی، جی، جی، جی، جی، جی؟ میں <تصفح> <تصفح> لفظ آئے کھڑن اور جنہاں نو سمجھنا ہے ایتھے کائے کا کھڑا تلا کیا یہ اذان شراب بے پختہ تلا ان تلا ان شراب یہ 13 نمبر ہاشد تے دی وضاحت نہ کیتی ہینب دا نچوڑ باخو پکایا ون اگ تابو فیادو اکلا مین سولو من یا اکلو مین سولو سہ چلیا دے دو تہائی تو گھٹ و یاس کے رن تشاور تھی ونو اوسل بن سی تلا انگورا نہ چوڑ او اگ تر ہسے امرے تر ہسے دو چلیا وجے ای مطلب نکلیا دو سلف کیا دو تو تٹ چلیا وجے ای مطلب ہیک سولس یا ہیک تو زیادہ رہ وجے کیا کیا؟ بلکہ ایک سلس تو زیادہ ہی رہ کیونکہ دو سلس تو گٹ مرے دو سے جو کم جائے گا مطلب پونے دو سلس چلا جاوے تو پچھو سوا سلس رہ جائے گا کہ نہیں تو پانی دا کڈ کے او اگ دے دتا جائے جوش دا سوا حصہ رہ جائے پونے دو ہسے ڈیڑھ حصہ رہ جائے ڈیڑھ سا مک جائے لائے کیا لائے لائے تے او نشا بھی پیدا ہو جاوے تو پھر او تلا بنے گا ادا مطلب تلا جڑا ہے وہ دا شراب ہے لیکن ادے شرط صرف اتنا ہے کہ او جوش ددا ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے خام نہیں ہوتا خامر خام ہوتا ہے نہیں سمجھ آئی اگے, آگے نقیع التمر. نقیع التمر. کیا؟ نقیع التمر. ہندہ آ یہ نقی امر سونیا ہوں دا تر در دا پانی ہوں خام کیا یعنی اس طریقے جسیا سی خجورا بے سٹ دا پانی بان گیا <متحدث> ساتھ دیتا بار یعنی کا جو پیچھے پانی رکھ وہ بھی دچے رکھنا او خام ہو پختہ نہ ہو پیا پیا نشہ مارے کسلے یعنی جسل شدت پیدا کرے تو جگ باہر سٹ دے ساف ہو جائے تھلو کیا جس طرح مدبردی رکھ لو پیا پیا بھی ہو جوش مار جی پیا پیا بھی <تصفح> بن جائے گا اُن آکھو گے نقی اور تامر <تصفح> کیا نبیر <نتے والتمر> تامر <تصفح> نبی تامر نقی <تصفح> نقیع تامر آ گیا زبی نقی اس زبیب نقیع کیا نقی اس زبیب نقی دے زبیب تلے زبیب تلے لکھیا مویز مویز آندے نے اسے کشمش نارسی میرے کی لکھا کھڑا تلے مویز اگو لکھا کھڑا وائجی رے خشک خوش کنجی نی گول نہیں ٹکیاں بنا دول ٹکیا رسی بدو ماہ اتار لایا چی تین کو کو اللہ تو یہ اچھا ہوں نقی اس زبیب کیا بنیا کہ کچا پانی نہ پختہ پانی ہوبیب دا جوش مارے جگ باہر تھٹ لے صاف تھی وجہ اسلے آخسو نقی،, نقی و زبیب جی امارو مرے جی کیا آخس اس لیے جی نقی و زبیب, جی نقی و زبیب. جی رہا مسئلہ شہد اور گندم ہن مشارے نے جڑا فرمایا جی نحوہو جی اے؟ جی او وارو نہ بن گئے تے تصل گندم بن دے بہرحال شرابا جیڑی نا کہڑے ہو سدی نا مراد سورا نے نمایاں قسم بھی کٹ کیتیا ہو شرابریزا نے اچھا بس کی کر دے چل گئے بار ال شراب بندی کئی قسم خامر وہ صرف ایک ہے باقی سب مسکرات ہیں خمر نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق خامر جو ہے نا اس کا ایک قطرہ بھی حرام چاہے نشہ لائے چاہے نہ لائے ایک قطرہ پینے سے حد واجب ہو جائے اس دو تمہ بحث آج کار چھوڑے نا بحث بڑی طویل ہو سی سمجھ لگی گل دی لیکن انشاءاللہ والعزیز اس مسئلے دے اندر سلج صدر سمجھ لیاری اور اتمنان قلب ہو جائے گا اور تسلی تشفی ہو جائے گی پوری اگے توانوں انہوں کسے جگہ دے ہوتے پھر اے اڑے گا نہیں کیا کیا میں توجہ ذرا امام اعظم کا فتو کیا ہے امام اعظم اکیلے نہیں ہے اور بھائی کوئی عراقی کہا ان کے ساتھ ہیں کہ بھائی خامر جس کو کہتے ہیں یعنی لوگ جس کو خمر کہتے ہیں عمر اس کا یہ حکم ہے کہ ایک قطرہ حرام نشہ مسکر ہو یا نہ ہو اور مجھے حد حرام بھی ہے اور مجھے حد بھی ہے ایک قطرہ اس کا توجہ کر لے اچھا اے امام صاحب کا مذہب ہے خامر کے متعلق رہے دیگر مسکرات شمار ہوئے نے دیگر جتنی شرابیں مسکرات اور بھی ہوتے مسکرات مشروب نہیں ہوتے خالی کوئی معقول ہوتے ہیں جیسے اچھا کوئی معقول ہوتے ہیں نشہ میں لگی جیسے حفیم, اچھا حفیم ہو گئی خان پھر کئی مشکلات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی ان کا دھواں سونگا جاتا ہے جیسے ہیروئن ہو گئی چرس چرس یہ بھی سگریٹ پا کے سونگ دینے سی چکتے دھواں سب مسکرات نے لیکن یہ جا جا جامد ہیں یہ مشروب نہیں ہے لکھے نے مشروب نے ہوں مسکرات دیاں کنیا قسم آ گئیں اعلی ترین قسم مسکرات دی خمر ہو گیا اللہ اظہر صاحب سر بیٹھا مر ہاں تحقیق تھے کہیں نہیں تھی دی, دی بھئی او درو آگئے مسکرات مشروبہ تو مسکرات معقولہ تو انہوں کیا کیے نہیں او دھوان چھکیں دے اندر نا اچھا نہیں والا حکمی بھی ہے مشمومہ بھی ہیں نا اللہ میری توبہ اور یورپ اچھتی نے گوبر گوبر گوبر یورپ کی ترقی آفتہ ممالک کا نشے کی ایک صورت ہے وہ کیا ہے نہیں ہوں دا تھا حال تانبیہ تغاری این کو مرنن مودھا این دے تھلے سوٹنے میں مجھا نہ گوبر این اکڑ دنے سراخ پتہ نہیں کس وقت چڑھ دشاگن مسکرات بے بہا ہی گئے چٹی رکھو یہ تن کری مہربانی شہید ہو گیا کجورا نال رکھ کے ادھر کتاب پڑھنی شروع کر د کجورا مک گئی شریف ہی چلی گئی میں پورا پیالہ رکھا سبق پڑھتے ہودر چٹو یہ تلی جگہ چٹ لو سمجھ لگی کیا بار ہوں امام عالم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ فتویٰ یہ ہے کہ جو خمر ہے نا وہ صرف مجھے بے حد ہے باقی مشکلات کوئی نہیں ہے اور اس کا ایک قطرہ بھی مجھے بے حد ہے سننا نا وہ میں بتاتا ہوں باقی مشکرات اگر نشاور ہوں نشہ دیں تو مشکل ہے نشہ نہ دیں تو مشکل نہیں مشکر آہ, حرام نہیں کیا؟ دے تو حرم یعنی حرم اتھے اس کار نال دی حرمت مشروط فتوا کرو کیا یاد سمجھ نہیں آئی کیا آخیا تو مار مر رہے ہیں امام صاحب کا مطلب کیا ہے دیگر ائمہ کے نزدیک خصوصاً امام محمد کے نزدیک ہمارے حنفیوں میں رحمہ اللہ کے نزدیک جس کا کثیر مشکر اس کا قلیل حرام مجھے بےحد چاہے جامد چاہے مائر بشرتے کہ وہ ہو لہب کے, کے طور پر اگر ضرورت اور حاجت کے لیے تو پھر نہیں مائد. وہ تو پھر شراب بھی نہیں جی میں دوائی استعمال کیرام بھی محمد کا فتو پتا باد ہاتھ کدھر والے اللہ ماں اب اب دھو جاؤ اشربہ سے یہی مراد ہے جی شراب میں اشربہ شراب کی جمع ہے شراب لغت میں ہر مائع چیز پی جانے والی چیز کو کہتے ہیں اصطلاح میں مسکر کو کہتے ہیں م, مشروب بھی ہو مسکر بھی ہو مر مر چار قسمیں اس سے حرام ہیں کیا پہلے نمبر پر الخمر وہ کیا ہے نب ادا غال وشتدا و قضافہ بزاب ہے مرد مردنی میں امام صاحب کا مذہب ہے کاضافہ بزاب مانا اے بح لا جب کا شہ ام نہ زباد رینا عجیب لگے نی رائے کا من اجیب عجیب, عجیب لگے گی چسکا دے گی کچھ مرد نہیں اے مذہب امام صاحب کا خامر دی اس حقیقت یعنی خامر دی حقیقت ای ہے انگورا غیر مطبوخ نہ پختہ خام پانی اس طرح اس کو رکھا جائے جوش مارے نیچے والا حصہ اوپر اوپر والا نیچے پھر جگ اور پرا سٹے صاف, شفاف ہو, صاف ہو جائے جھنگ بچنا سکون کر کے بیٹھ جائے پھر ہو. دن. امام صاحب. صاحبین کا مذہب مر مر. یہ آخا میں نہیں ہے <مت> جگ سٹے اتنے روے جی جی بشار تک نشہ ہونا چاہیے بھائی کیا امام ابو ہفس ال کبیر کیا امام بخاری رہ محلہ کے عاصر ہم آسر ہم آسر کیونکہ یہ بھی بخاری ہیں ہم آسر بھی, بھی ہیں اور ہم شہر بھی ہیں امام ابو حفص ال کبیر ہنفی بہت بڑے محدث اور امام فقی ہوئے ہیں ان کا مذہب بھی یہی ہے اور صاحبان والا واہ اظہر علامہ اظہر بھی یہی ہے سمجھ لیا یہ بات سمجھ آ گئی حقیقی معنی خمر دا مجازن خمر خامر باقی مسکرات پر مشروبات مسکرات جڑن ان پر بھی بولا جاتا ہے لیکن وہ مجاز ہے کیا جس طرح بخاری ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آیا کہ کلو مسکرن خمر۔ بلو مسکرن خمر وہ مجازن ہر مسکر کو خمر کہا گیا وہاں پر ہاں سمجھنے بات بلکہ اللہ میں شامی رحما اللہ تو حدیث سے صحیح حدیث نقل فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرن خامرون میں کلو مسکرن حرام کیا دی. اے بنی کھڑی ہے شکل رابے لیکن شکل رابے شرطان کہیں ویسے کیا شکل موضوع اچھا شکل کی شرط سی شکل سالس واسطے ایک نتیجے واسطے دا نتیجہ بندے دا پترا سوار دا بچہ شکل سالس دی ایک شرط سی کہ دو مقدمیاں مقدمے امیا کوئی کلیا ہو تے موجبا ہوئے جی جی تے کوئی کلیہ جی دویں جا رہے ہیں اچھا نتیجے آستے او دا نتیجہ سال کی آدھا ہمیشہ جزیا آ جزیا آتیجا چاہے موجوا ہو چاہے سال باغ ہو دسا با سی یہ تو نتیجا امام صاحب کے حق جائے لگی خیر خیر دوسری حدیث مبارک ان من الحمتا خامران کیا ان من شعیل خامران و مین زبیب خامران و من السل خامران اس حدیث مبارک نے بتا دیا کہ گندم کا بھی خمر ہے جو کا بھی خمر ہے زبیب کشمش کا بھی خمر ہے اور شہد کا بھی ہمارے حضرات کیا جواب دیتے ہیں ان دونوں حدیثوں کا بھائی ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ خامر حقیق تو اسی پر بولا جاتا ہے وہ جڑا امام صاحب دسیا یہ اطلاق ہے مجازی کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کلو مسکر خامر یا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کرنا مقصود ہے حقیقت بیان کرنا مقصود نہیں یا کیوں آپ بیان حقائق کے لیے تشریف نہیں لائے آپ بیان حکم کے لیے آئے کیونکہ آپ شارے ہیں شارے کا کام صرف حکم بیان کرنا ہوتا ہے استحد کیوں حقیقت موشتحد تو حقیقت سمجھ کر حکم لگائے گا اس نے بھی حکم بتانا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم پہلے ایک حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت خمر لغت میں کیا ہے وہ جو ہے اچھا سنوت حقیقت لغویہ بھائی حقیقت اس کی یعنی لغت میں خامر کس کو کہتے ہیں یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بتا دیا خامر کہہ کر کہ یہ خامر ہے دیکھو نا یعنی خامر والا حکم ہے کیا اچھا اب جو خامر ہے نا جڑا امام صاحب والا خامر ہے کیا اس کا اب حکم بت سنو دس احکام بیان کیے ہمارے کے ایک تو کلیر کثیر کا کلیر کثیر ہی حرام ہے لذات ہی حرام ہے قرآن پاک میں آ گیا کتھی رکھے ستا پہ خود ہی رکھ نہیں رکھ رکھ رکھ رکھ خامردا کب لے لع... آئے نہیں اور لے آئے نہیں ہے قبول لہراتے ہی ہے جب قبول لہراتے ہی ہے تو ایک ہی ہے اور سمجھ لگی تھی جی کہ نہیں مرتے نہیں مرے علت اسکار کی وجہ سے نہیں ہے ذہن میں رکھنا یعنی فی رات ہی کبو نہ ہو نہ بلکہ کہو جی علت اسکار کی وجہ سے نہیں اسی لیے اس کا قطرہ آرام ہے قطرہ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ نجاست ہے تو غلیزہ ہے پیشاب کی طرح تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کا مستحل کافر ہے چوتھا حکم یہ ہے کہ حق مسلم میں اس کا تقوم ثابت ہے یہ بے قیمتی ہے اگر کیوں کوئی کسی مسلمان کا شراب روڑ دے گا دو دو تو کوئی جرمانہ نہیں ہونا کیونکہ اس کے حق میں یہ غیر متقب ہے مال ہے مالیت اس کی ساقت نہیں ہوتی تکم ساقت ہے مال کیوں؟ کہ مال کی تعریف ہے جس کی طرف تباہ محلان کرے محلان اور اس میں خرچ بادل خرچ کرنا اور نہ کرنا منع مم. یہ دونوں جاری ہوتے ہوں کیا مطلب کبھی آدمی اس کو خرچ کرے کبھی مم. نہ کرے ایسے اور اس میں بخل کرے ہرس کرے جیسا میں نے ہرس رکھتا ہوں مم. تو یہ مال ہے مال کی تعریف اس پر صادق آتی ہے کیا ماضر توجہ کر نیندیپ یادرج جی ہاں کیا کیا مان کی مال ہے مال مال لیکن قیمتی نہیں مال ہے مسلمان کے حق میں مار کافر کے حق میں قیمتی ہوگا اچھا اس پر ان سے انتفا حرام حتیہ کے جوپاوں کو بھی نہیں پلا سکتے گارا ایسے نہیں بنا سکتے اس کو تلہی کے لیے دیکھ بھی نہیں سکتے تلہی آ لاستے ویکنا دعا چ استعمال نہیں کر سکتے استعمال نہیں کر سکتے کھانے چ استعمال نہیں کر سکتے ہاں سرکہ بڑھا سکتے ہو باقاعد ضرورت خوف یا واسطے استعمال کر سکتے لگی کہ نہیں اور سن لے اگر اگر پیاس لگی سی شدید مرن لگا سا استرار حالت حالت مسا کو پہنچ گیا اس وقت یہ پیتا ہے یعنی یہ شراب پیتا ہے خمر جو ہے یہ پیتا ہے اگر حد ورت تو ود یعنی جان بچاو تک پیندہ ہے تو نشا چڑھ جانا انشے یعنی نال پتہ لگنا ہے نا یہ ود پی بیٹھا ہے نشہ چڑھ جائے گا حد ہو جائے گی <laughs> سمجھ لگی آدمی اس کا بیچنا مسلمان کے لیے حرام پینے والے کو حد جاری کی جائے گی چاہے نشہ نہ بھی آئے اور دوسری شرابیں جو ہیں ان کا نشا چڑھے گا تو حد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ فرق ہے اب دوسری شرابوں سے خامر حکم کے اعتبار سے مردانی بھی مطلب اس مسلے دیں تک جہی کرنی ہے نا یاد رکھنی سمجھ لگی تب اور جوش مؤثر نہیں ہوگا زوال حرمت میں ہاں حد جاری نہیں ہوگی وہ کیونکہ مطبوخ بن جائے تو خمر سے نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطبوخ ہوگا حرمت رہ جائے گی لیکن مجھے بھی جائے نہیں رہے گا صحیح صحیح, صحیح ہو یہ ساری تکریر اتنے نہ کرا تو مقام سمجھ نہیں آنا بیڑا غرق کر کے لوگ رکھ دو گے مفتی بن کے پوشل کانڈ رکھ کے بہ جاؤ گے پتا وہی لگے گا بھی فتوہ دے کے گلط چل بے لی چنگا ہو گیا ادھر دیکھ لیا ہوں سمجھ لگ گئی دوسری قسم دوسری قسم شراب کی کیا دوسری قسم امرے حرام چار قسم دس رہے نے پہلی حرام دس دیتی اور سخت ترین قسم ای ہوئی شراب دی اعلی ترین ہوئی اور دوسری قسم آ تلا یعنی اس سختی ہرمت ہرمت احکام کی شدت کے اعتبار سے تشدید احکام کے کے اچھا اگ گیا تلا کیا گیا وہ دس چکیا ہے نچوڑ ہند ہے لیکن جوش دیا جاتا ہے جوش دے کے تے دو سوس تو اکل بچا لتا جا کیا, کیا؟ دو بچا, لیتا جاندہ. بچا لیا جا ختم کر دیا دو سے اکل ختم کر دیا جاتا ہے اذا مطلب سورس تو زیادہ رہ ہے تو وہ مشکر بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سن اس کو کہتے ہیں بازق اس کا نام ایک سنو سنوارو بازق بھی کہہ سکتے ہو بازق بازک بھی کہہ سکتے, سکتے ہو اچھا اذا اور نام بھی ایک ہے منصف منصف یعنی جس کا نصف ضائع ہو گیا ہو چلا گیا ہو کہتے ہیں. منصف انصاف وانگو انصاف جمع. تو منصف. منصف شراب کا چلا جائے کیا کیا کیا مینو ایج لگتا ہے کہ پڑنا منصف پتہ کیا کہ اے باب اے فالو بے تے ہو سلب ہوے۔ یہ دا مطلب ہے نسب نفی کر لو کیا لیکن مناسف بھی کر سکتا کیوں کہ منصف جہاں باب تفیل ہے نا یہ موافق ای ای ہون ہے سلم اچھا ہوں ایک ہو گیا بازق ایک ہو گیا منصف یا منصف مارا ہوں باوک تو منصف با مناسب تا, تا, تا فرق اللہ شامی جہاں لکھے لکھے کہ نسب تو گھٹ اگر ختم تھی وجے کیا کیا نسب ختم او جوش دیا جو دیا تے بن جائے گا با وک اگر پورا نسب ختم ہو جائے تو بن جائے گا منصف اچھا ایک مانا اسے دا یعنی تلا دا قیلہ دنال لکھیا ہے اللہ ما عمرو تم تمرتاشی نے اور ساتھ ہی فرمایا درست یہی ہے وہ کیا کہ بھئی دو سلس پورے ختم ہو جائے سلس رہ جائے اتلاسی دو سلس تو گھٹ ختم ہو جائے مر مر مر مر یہ تھے کہ یہیں دو سلس، دو سلس، پورے ختم سواب اے اے اے نے دو سلس ختم ہو جان گے اے نو اے نو مسلس مسلسل کی نفی ہائے خاصا سلب رو سالوے کا مطلب ہے جی یہ مسلس پڑھتے پیو تو اُن کی پڑھو منصف؟ منصف؟ <تصفح> <تصفح> آئی اچھا لیکن سواب کا مطلب تسمیہ کے اندر حکم میں نہیں حکم دونوں کا کوئی باوے دو گٹ بہویں پورے دو سلس. اڈ جان مر مر حکم ایک لیکن نام تلا آخو کہ دو نکل کہ کمارے ان تلا د لکھیا اکل من سولوسا ہے وہ پھر یہ مطلب ہے پہلا کول ہے اور او غیر ثواب ہے وہ سی اچھا اوبر تسمیا حکم چکمت اختلاف ہے جیڑا بازسف ہے نا کیا بازسف جیڑے شراب باز, باز, باز, باز, باز, باز کی ہی باز ہی نسف بولے نسف پورا اڈ جائے بن جان منصف نسب تو بنتا ہے یہ دونوں لیکن جیڑا ہے نا تلا دوسرے ایک تلا ہوا باضک دم معنا کیسف تو اکل ہے نا کیا نسف جا. چلا جائے تو منصف ہے نسف سے کم چلا جائے نسف سے کم جڑا ہے وہ دو سلس کا اکل چلا گیا وہ تو الٹا نیس تو زیادہ نا جلا گیا. <سلام> سلام> چلا گیا نیسپ تو کام کی میں چلا گیا نیسپتر مر دو سول جسل تو دوست نسف تم ماں دون آؤ بابا نے ماں فوک تانے جینے فوک جا پھر ٹھیک ہے کیونکہ دون دے کام جا مان ٹھیک باہر منا صف نسف ذاہب نصف مادون بمانا ما فوق ہوئے لیکن اتنے دے خلاف ہوئے مادون بمانا ما تا تو اچھا وہ بادق ہوں تے منصف منسف جہ بل اتفاق حرام ہے تلا جڑا ہے تلا اگر وہ بازک والے معنی حرام ہو سی رہا مسئلہ اگر مسلف دونوں پورے دو مسلف پورے چلے جائیں وہ دوسرا مانا جہاں اس دی حرمت اختلاف ہے محیط سرخی میں فرمایا کہ کبھی کبھار صاحبہ اس کو پیتے تھے اس کو استعمال کرتے رہے مسلس جڑا ہے تلا بنا مسلسل یہ حلال ہے صرف امام محمد کے رضی کرام ہے لیکن اے نہ سمجھنا سو پیندے اینا بھی نشے دی او پیندے سن جی چڑھتا شربت آنگو تھی دیکھو نا میرے دس لربت سروس شربت اور اگر ان نشہ پیدا ہے لیکن اچھا پیونا کہ جس, جس نشہ نشا نہیں پیدا, پیدا ہوں وہ سی ہے لیکن امام محمد نزدیک نہیں سارے گل امام محمد مذہب کے ہیں کیوں امام محمد ادی استعمال کرام <مسفر> <مسفر> صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا عمران کثیر و جس کا کثیر مشکل ہوگا اس کا قلیل حرام ہوگا کیا کیا کثیر سمجھ نہیں آئی اچھا زیادہ جی جتنے باقی ہیں جی. عمرو جی. اگر مج... ہی خامر تو علاوہ جی. باقی جتنا ہے شرابا جی, جی. ہوں کی یا تلا کڈی بیٹھے ہیں. جی. منصف کٹی بیٹھے وادق جی. کٹی بیٹھے امر اگو بے وہ گند تھارے جن جلے یعنی زیادہ پی باسن جنرال نشا چڑھ سی ہونا امام صاحب دا مزہ بھی ہوئی امام محمد نزدیک حرام بھی ہے موج بحد بھی ہے باہنے قلیل باہنے باہنے نشا چڑھا باہے نہ چڑھاو سمجھ لگے ہلدی اچھا ہوسلی ماں تلا ہے تلا لفظ شراب کو کتوں ملے کیونکہ تلا جہا ہے نا اصل کن ہر وہ چیز جیڑی کہیں یعنی اتنا پتلی کہ کہیں شاید اتوں کو ملیا وجے حکمت وچ تلا جتنے ہوندے ن او مثلا مو پٹ پٹے کئی چیز جسم دے مالش ہوندی مالش او کو مالش کریندے انہاں تو اچھا ہن لوک م تھی م گئی م کاتران لوک وغیرہ پتلی اے اٹھا کو لیندے ہن سمجھ لگی تلا لغت میں مغرب کے اندر ہے کل ما یطلى به من قطران ونحوه کیا آندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنو سرکار پاک نے فرمایا سی ما ماش بہ تلا کتنا مشابے ہے یہ تلا بعیر مائنی. کے ساتھ یہ تلا ہے نا یہ شراب تلاع والا مسلف آدھن امام شرن بلالی نے فرمایا ہے کہ اشیاء اشیا کسیرت بال اشتراک بولیا میں لفظ تلا باذخ شراب دوتے وی منصف تے وی مثلث اور ہار او جیڑا انگوران دا جوش دیکھ تے ابالیا ونجے او سب کو تلاخ دیں کیا تے دا مطلب اے تلا جڑا ہے، اے اے مشترک لفظ ہے سارے واسطے بولی دے جی. اصلی دی ماں اصل جیڑی وجہ ہے تشبیہ دی وجہ او تشبیہ بنی اصل نامے تشبیہ رکھیا گئے حقیقت نام نہیں ہے تشبیہ کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ماش ما ہذا بتلا البعیری بعیر دی تلا اونٹ دی تلا کہیے جربان جربان کیا جیک خارش کیا خارش لاگ وے در جائکو اے الرجی آدھے کجلی آدھے آم چھڑ والے کگی ساری کو او خارش مم. کار مم. مم. میں دے اللہ معافی عجیب بیماری ہے مار ان کو جرب کیا کو بال بال تو او دا بھال جاڑ نا، او, مرے او دا لگی جربان یعنی خوراک والا اس ملے دے والا لک یہ مطلب علاج مروکان لکو دا ہاں مار کاتران کاتےران یہ گیا اردو جی تار کو مر تو تار کو تو مشابہت کی وجہ سے تلا نام پڑ گیا مر مرشا مشا بہت مشابہت مشابہت بلد. مشابہت کی وجہ سے کیا پڑ گیا تلا نام پڑ گیا خیر سنو بھائی دی نجاست یہ تلا منسف وغیرہ تھارک بازک انہوں نے کیا ہے وجہ شبا یار رنگت چوسی تلا جہ سو تلا پہلی تفسیروں نے کیتی ہے تلا دی رنگ کیا پہلی تفسیر کے مطابق دوسری تفسیر دے مطابق وہ دا پینا حلال بشرطے کے اس کار تک نہ پہنچے امام محمد کے نزدیک وہ پلیت ہے وہ دوسرا بھی کیڑا انہاں دے نزدیک سارے پلیت نے وہ تو اگلا سریم انہاں دے نزدیک جڑا کثیر مشکل ہوسی قلیل حرام ہوسی مر مر مر کثیر مشکل کثیر مشکل کوئی کل خمر اے فتویات اس تے لیکن کدے وچ حرمت وچ اینا مطلب والا. اے خام تھی گیا ہاں لیکن پہلی تب مطابق کریر کسی آرام خامر کی طرح لیکن مجھے بحد نہیں ہے سونے تیسری قسم سکر سکہر سخار نہیں مر رہے ہیں، نہیں، سکر سکھر تو سکر جو ہے نا یہ کنو آخ و نجو مر رہے وہ نجو نا اروتابے تار کھجور وہ جنہوں نے آخیا نقی اور تامر کیا خیال نے ادا واقع اسی طرح جب سخت جوش سخت ہو پڑا تھٹ دے چوتھی قسم نقی اور زبیب کیا یہ مطلب لکھ رہے نقی امرد اتو واہ ہوا جو سم سا کر مر کتنا ٹھیک ہے چار نقیو زبیب آ گیا مایا زب کا کچا لیکن جگ باہر سٹ بعد یہ تریے حرام جب یہ جوش مارن گخت ہو جان گے لیکن جی مرے جی جگ باہر سٹنگ گے تو پھر بے اتفاق ہر ہو جان گے کیا جگ باہر یہ تین تین مر تلا تلا پہلے مانے تلا پہلے مانے اور اگو گیا سکر جس کو نقی ار کہتے ہیں تیسرا ہو گیا نقی ات... نکی امر کہتے ہیں تیسرا ہو گیا نکی ارسبیب چولھے پکایا جانا جند... نہیں کچا چولہے نہیں پکانا اور وہ بھی کچا ہے سارے جو تلا ہوتا, جی ہوتا ہے بس ادے بے لطفاق رام نے اچھا ہون اگے چار ہلال دکھے شراب اچھا چار حلال نے شرابا ہاں. کچھ फिर बेचारे परेशान बेडा ख नहीं اے ہن دیکھو پہلا اچھا. لیکن سنو بھائی پچھلا جیڑا سی جیڑا سی تلا پہلے مانے جی او نجاست دے اندر خمر وانگو اے دا مطلب اے او دا تھوڑا وی پلیت بہتاں وی پلیت پینا حرام لیکن جیڑا اے اگلے نے اگلے تین نے اپنا دو نے اگلے بارے لکھا ہے کہ ان کی حرمت سے کم ہے لہٰذا انتحل کافر اشتہد ہی ان باقی جتنے ہیں لیکن ہرمت ان سارے اچھا ایک ہے نجاستنا فرق ہو گیا نجاست پہلا جہاں نجاست نجاس خمر اینا دی نجاست خامر وانگو نہیں مطلب ہے بلکہ اختلاف ہے بےلیفاقی ہو گیا گئی بے اتفاق اگلے جہاں دو ہو گیا کئی نزدیک ہے کئی نزدیک ریا مسئلہ حرمت حرمت شراب تو کم ہے دا جب تو کام میں مطلب ہے نکلے کے خود کہ ہونا مجھے نشا چڑ گیا امام اوزائی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ان تنہ دے وچوں جڑا او تلا ہے او حلال ہے بشرط مسکرنا ہو اور تیسرا جڑا ہے تیسرا یعنی او سکر اونوں بھی او حلال قرار دیندے دن نے اور امام شریک جڑے نے وہ فرماندے نے دوسرا حلال ہے کیوں اوے انتدل ویکو نے فرمایا قرآن پا کے جایا کھڑے تب تک میرے ناخو کٹے قرآن جو آیا کھڑے فرمایا اللہ تعالیٰ مقام امتحان بنے دو جی سکار ہو سکار حرام ہومتنا تھوڑا ہوں حرام نال احسان جتانا تو نہیں نہ سارا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت تھا جب تمام شرابیں مباہ تھیں یعنی مباہ کا مطلب ہے عباہتِ اصلیہ اوئے شرابیہ نہیں عباہتِ اصلیہ پر معمول تھی ابھی شریعت نہیں اتلی تھی اور سمع لگی کہ نہیں اور سنوئے عجیب گل سنوئے عمریں تامرک نہیں تامر جڑا اس میں جن سے لیا جائے خشک گندوڑا سارے شامل ہے جی آسا پنڈر جوڑی دلیل ہے, کہ ہر کثیر مسکر ہے, کلیر حرام ہے اس کے باوجود اور سنو نبیز نا تمر یعنی ہر طرح کی کجور نبیز ان اور نقی نقئی نبیز مارج نکی اور زبیب آخر، عاصل بور، دا بھی آخری نقی اور بھی بنتا جمع بنتا ہے اچھا لیکن سنو بھائی نقی امرے نبیز نقی فرق ضروری مکالم علی بیٹے کام کا فرق جاؤ شاہ جی, جی کیا خیال نکی نقیع، نقیع نبیز کا فرق یہ ہے کہ نبیذ ہونا کچا نکی ہونا جوش والا کچا مطلب نقی مطلب مر رہے ہیں نبیز تمرو نو آخان گجورا او پانی ہوبال نہ ابال دے ابالنا ابالنا چھوڑ تھوڑا شہبا شکیل تمر جوش مرگ ہے کی؟ تمر آگے اے دون سنو، دون اگر سنو پہلے ہلال سن لو پھر گلام کرایا جی ہلال سنو کیڑیاں نے چار نے نبی تمر نبی زبیب دیو ایک ہو گیا نقیع دیو دیو تمر نکی اور ایک ہو گیا نبی تم نبیب دو حرام نے کیسی عجیب گل ہے یہ کون سبی تمر تبی زبیب جہ اگر اے جوش دن تھوڑا جیا کیا نے بھی کیا اگ نال تب خاگ میں زبیب ادا پیمنا ہلال ہے اچھا اے فرما رہے رہنے... نے نت... ات... ای نو ای جوش کہ صرف پک جائے یعنی جڑا پانی کچا کچا ہے مطلب لکھا الاجا ندج پیدا ہو جائے ند مطلب پکنا نہیں مسکر اگر ہو بھی صحیح امر تے او حد اسکار تک نہ پہنچے دیں انہاں دے نزدیک او امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اللہ شامی فرما رہے نے کہ بھائی اد نہ تبخ کیوں انہاں ضروری قرار دیتا ہے بتی اگئی تے کیوں مل گیا ہاں سمے لگی گل دی او اوندے نے کہ جڑے نبی غیر مطبوخ نے تے کچیاں نشہ پیدا ہوندا ہونا اے لیکن جو شدت پیدا ہو جائے تو او شدت آج جگ باہر سڈ جائے جسل وہی یار شدت, دی. دی. دی. شدت مراد اگو تھے جگ باہر سڈ تھی مجھے ہر سنو جبی تمر دے متعلق یا نبی دے زبیب دے متعلق حدیث آئیں نہ کوئی ہلت دیاں کوئی حرمت دیا سڈے اہناف یہ فرماندے کہ جہڈیا ہرمت آیا نا اونو کرو تے محمود تے تے او کرچے تحمول خام تھی ہلت آلیاں متبوک دوست تو میں قسم کہ یعنی کیا بن ویسی حرام جی اگ دے تھوڑا جا تپایا بچا تو پکا دے سمے لگی تو پل ہلال یوں تک کرے طرح لیکن منصف تے او, او دو نسم وغیرہ نہیں نسب توشے رحم چھا ہے جیڑا نبی تامر نبی زبیب کو نے آخیا ادنا تبخا تین تھوڑا تبخ کا مطلب ہی ہوئے کہ نہ نسب بنے نہ دو, دو سولس سو وغیرہ تو ہاں اگر سلس مکمل جان اختلاف پیدا اچھا اندر تا کے آدھے اگرچہ شدت بھی آ جائے اور جھگ بھی مارے یہ کون یہ تھوڑا جا ابالے ہوئے نبید تمرت نبیدیب شدت آگ سٹ دے سمجھ لگی انہاں اے تفسیر اے تفسیر اے اے اے سو. فرمایا امی اتنا ضرور ہے سونے کہ بلا اللہ وہ ترب پی وے کیا ترب کیا ہے جیب کنو کی وجہ سے چاہے شدت, شدت سرور کی وجہ سے یہ جی اللہ با شامی دیکھ رہے ہیں مختار کے حوالے سے اب ترب خفتن تو سی بول انسان ترب کفت پن ہلکا پن کی پیچھے یا تے دی شدت, شدت, شدت, شدت, شدت فت کو کیا کہتے ہیں ترب کہتے ہیں اچھا سنو اے کے سن سن سو لاہو کبیرہ کبھی مر یہ قید ہے نا بلا لاہو ترب پینا یہ وہ کہتے ہیں صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے اگر مباحات مشروبات ہوں مباحات مشروبات جتنے ہیں پانی ہے پانی پین پی چاہ پی اگر ہی کو لاہ پی میں کیا مطلب شراب دلاس جی دے بریندے سے انداز نال بھریں گلاس عمر شراب والے مخصوص گلاس ہند تلو سوڑے ہوں دن. تو کلے ہوں دن. اچھا پھر پیوانا اس نشے جہاں نا اترے اے اے کیا کرباہ کی چیز پیو گا تو حرام ہو جائے گا سگریٹ پری چپ چپ چپ چھونے چیشتی چیشتی چلن استعمال آپ چلن دے وی پہلا کال فی الدرر بحادیدر مختصن باد سب دیکھ پانی آرام پانی رہے مجاوری بن جائے کیا پانی خود آرام ہو گئے پانی پینا حرام ہے یعنی ایک کام کر کے اس لئے پانی پینا حرام ہو جانا ہے یادو حت ختم کرے پھر پانی وہی آلال ہو جائے گا وہ پیے اللہ بڑا عجیب مسئلہ دے میں مروئے نام ارادہ مشابہت سارے لباس حرام تھے ہر مباح حرام تھی فاسقین حیات مشاباہ دے او وال ہر سامنے مطابق سب حرام ہوا میں نشان لا دار سفر نمبر ہے تو ایک مخصوص دی نقل اور انہاں دی مشابہت اور حیات جیڑے جیڑے انہاں دے مطلب ہے فا فاسکو فجور والے کام ہیں فاسکو فجور والے کام ہون بشرطے کہ یعنی شریعت چوں کم ف ف حرام ہن جی میں کہ شراب نوشی حرام ہے والا شراب نوشی دے اندر جو حیت اختیار کیتی گئی وہاں پہ حرام ہو گئی انہیں دی والا مشابہ جلے کرتی ہو رہا مبارا یہ میں انہیں کام حرام تھی گئے نجائد فی ذاتیں ہی تھی گئے کیا یعنی جیڑے حرام تھی گئے چاہے حرام لے گئی رہی چاہے لے آئی نہیں انہیں دے اندر انگریزاں فاسق لوگانی جانر کے مشابہت کرے سمجھ لگتی نہیں سارے حرام ہو یعنی بات جو ہے جو حرام ہو تو حرام ہی ہے پہلے مباح کا نہیں جہاں مسئلہ اس وقت ہے نا مسئلہ جو بتا رہے اس وقت ہے کہ جس وقت جڑے کم یعنی کام جا فارسک مباہ دے استعمال مشابت کرو ہر ہوا یہ مباحم ہو جائے گا ہاں دیکھا یہ ٹھیک ہے داڑی منا مفید آتی ویسے ہے ان اگر وال ہاں ان جا دے ہاں میرے بات سمجھو وہ ایک اللہ کا مسئلہ ہو جائے گا یہ مسئلہ نہیں بنا گا وہ ادا وہ کا مسئلہ ہو جائے گا تشبو کا کہ جب تشبو ارادے میں ہونا تو حرام ہو جاتا ہے وہ, دا چیز. صحیح. وہ ایک دا چیز. کہ تشبو اتنی وجہ میرے خیال نے کیونکہ وہ ہے حرام تشبو پیا کرتا ہے تکلف نار انداز نو اپنا کے ہرام پی ہوں ٹھیک ہے تشبو یعنی بابا جی حرمت مت ہو جائے گی جڑا سرت نو پہنچیے نا یہ پینے کی جانے چلے گا جی نا شریف تن گانے سورج پڑھنا مقصود ہے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا کیوں فاطگ لیکن ویسے جا رہی ہے تو آرام نہیں بننی مشابہت کرنا مقصود ہو کیفیت میں ملنا مقصود ہو دوسرے لفظوں میں سنو بھائی اگلے مرو حلال جڑے ن دو اگے نبی دے نبی دے زبیب زبیب تھوڑا جا جوشیت تا ونجے جی، باویں جو شدت میں تھی جی، ونجے ہیں لیکن بشرطے کہ پیوا بغیر لاہو طرف تو اور اس کار بھی پیدا نہ ہوئے کیا اور سن اگر پیندا اس دا غالب گمان ہوے کہ مسکرے پھر بھی آرام ہو جائے گا کیونکہ سوکر ہر شراب حرام ہے بس اچھا دوسری قسم خلی زبیبر ملا کے مشروب بنا جوش بھی میں شدید اسی طرح شرط اسکار بھی نہ ہو تیسرا نبی اصل نبی اصل شہد و سٹیا گئے کیا پانی اچھا اس طرح تین انجیر امرے انجیر اس طرح بور گندم والا شعیر جا والا زورت یہ زرا نہیں پڑنے والا زورت زورت زورت آدمی مکئی کو مکئی یا بجوار میرے خیال یہ امرے یہ کڈ کے یہاں کا پانی بنا کے امر جوش دجے بامے نہ دجے کیا؟ تے طرف لاہر ہوتا گزرے اشکار بھی نہ ہو لاپے دے دے بول چوتھا مسلس ابھی ہوے انگورا دے مسلس ہوٹ جان دو تے ایک سوسل آ جائے شدت بھی ہو جائے تا بھی یہی حکم ہے یہ بھی حالات ہے اگر لاہو تیز آپ سمجھ آ اے یہ ہے اتنے وزار چار شراب حلال چار حرام انہاں دی حرمت سب خامر وغیرہ لیکن یہ امام صاحب کا مذہب ہے وہ فرق اچھا امام محمد دا مذہب سنو جا فتوا دتا جر رام محمد یہ اصل تین وغیرہ کے مشروبات ہاں جتنے پیچھے مشروبات گزراً امام محمد مطلق ان ان کو حرام قرار دیتے ہیں قلیل کو بھی کثیر کو بھی بے ہیش تمرتاشی میں ہے ذاکر رہ وقت رہو شاہ رح الحبانی نہ صابہ اما سے مروی بھی یہ ہے قلت تو وفی تلاکی وقال محمد ما اسکر کثیرہ حرام ایوان. کیا؟ ہاں اگے ولاو سا کے نو جوہدو جی نشا چڑھے انہوں نا نال تو نشا ہو اتحاد امام محمد مطابق فی فی مزہ لیکن اختلاف ہے نا مشرواد مسلے چختلاف جہاں امام تصویر جب اسے قوت حاصل کرنا مقصود ہے راہ مسلسل والا آگو چلو اونٹ نہیں دا دو یہ جب شدہ جھاگ مارے اسے طرح جھاگ کٹے تو امام محمد نزدیک لال نہیں خلاف اللہ شاہ خان کے نزدیک لال ہے لیکن بلا شوق رہی طرح اسی طرح راک ہے ریماک نا فرستن ریماک ہاں ریماک رمک دی جب میں کال رم کاتون رم کا گھوڑی رو. فارا بات فارا بات لیکن ہدا خدانہ مکرو تاریمہ اللہ شایب. شایب اچھا اگے مسلا آ گیا ہوں یہ مشروبات کا اگے مسکرات گیا مسکرا تاہ رے سی بنج کیا بانگ دا معرب ہے بنج اس کو عربی میں نہیں ہاشیش وکری فرق سمجھا میں کھولے کے میں پہلے لگی نہ میں مطالعہ کرتے فرق میں مکالا ملے ہاشا نہیں لگ سیا کو بنج کیا تفصیل اربی آدھے شہ کر سر پیڑ کریں اقل خالت خال پیدا کریں شہ تذکرے تفصیل ہے کاموس میں فرمایا ثم اخبر و اب ہی آدھو دھنوں مت کو رسنومان دیکھ کامور بانجے والا حشیشا اچھا فی العربیہۃ الشاعران یصدع و یس يس... یسب يس... بتو یقال الذلاقل ان الرحمۃ بلاشم بس... ہے ہر بوٹے تھلے تھلے پاس زیادہ دیر کڑے رہتے جموں دینا شروع کر دینا دھلے دھلے دھلے. جی دسنگ جڑا انہاں جیڑا آخ مر دا مطلب جا بوٹا بھنگ والا اچھا انہاں آخ کالا کالا کیڑا پھر سیاہ کہڑا سرخ سفید تخراتی اچھا ہاں اتح لکھا کڑے اچھا ولباش جیڑا خاصاش ہندو نچوڑ نکلدی بنتا ڈوڈی نکلارا سا تین دنارا سی ادو جی چیٹ نہیں جم جم جا سی اون لا بنا لینا جی ڈوڈے ہندو ابال چاہ پکا نشا ہوں سغت بابا لغت سمجھنی بغیر فیقا واسطے ضروری ہے شاید. سگریٹ یہ سرب آدھے سورب کو تتن ہی کوا دگرٹ کو تمباکو سوٹا مارا رسالہ ہے آدی نمر سگریٹ کا دھواں بامے دھواں دخان بھی آدھے تتن بھی آدھے تباکو کو تتن آدھن تمبا کچھ سیکن واطم دشیشا کچھ مارکیٹ صاحب دور نو فرق کی اپنے متنچ فرق کی شرح جی کر گا صادے عرف گژ ساری بھنگ رکھیندی ہے خشیشا بھی ہو جی. کیونکہ او سنی دا تھی کے پھول جی. پتہ ہے جی تے بھنگ جڑے عربی والے بولیندے بول زیادہ تر مراد گندے جڑی ہے پودے کنا کشمیر والے اے اثر کرن دے ساری اثر دو دے میں کوئی ہوندی نہیں ناب ਉਕੇ ਭੰਗ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਸਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰੁਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੂਸੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂਰੇ ਕੋਲ ਤੂਰਾ ਹਾਂ ਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਤੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਕੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਟ ਕਰੋ ਚਾਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਨੇ ਉਹ ਭੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਖਲਾਉ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾ ਸੀ ਜੇ ਤੋੜ ਕੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਤਿਆਸ ਉਹ توڑا نالا جو کیفیت کرے اوہ بلا کوپی او منال کرنے ہیں ہاں نہیں پا انگالتے ہیں اندھانا جی کہ اکتا مودھے جنگوی آرکھا سیری گاڑا گی نہیں اور ہسی جانا پاسا سیری دن بہت انہوں نے حلوسینیشن انہوں نے اپنے اچھا جی آگیا کے نالی آگیا ہے انہوں نے دوڑ داد ہے میں چٹا پاڑا گاڑا گاڑا لم پی ٹی سلیم بہترین دخان میرا دھواں ڈیم آکا دخان بنا حکا شرب <تصفيق> الضخاء بعض علماء نے تحقیقیوں کی تے کہ جڑا بھنگ ہے نا بھنگ بھنگ پیمانے چے ایک سوٹ وی نقصان دینی تے دنیا بھی اور ابن تحمیہ نے آکے جڑا ان کو حلال آکے کافر ہے اون دے اہل مذہب جڑے حملی انہوں نے برقرار رکھے اور سادہ حضر آدمی میں آدھے لکھا کڑے نجم ہاں مسکراہرام <تصفيق> نہ نا, مکروح صرف طبعی آنکھیں مکروح طبعی انہوں ثابت کی تو لیکن جلنہ صاحب ادر المنتقاد اندر ان کو حرام انہوں نے قرار دیتے ہوئے لذات ہی نہیں عبادشاہ وقت نے استعمال تو منع کیتا ہی تو حکم سلطانی کی وجہ سے حرام ہو گیا عبادشاہ جب کہے سمجھ نہیں آ رہے مباح چیز ہے اور بادشاہ کا ہے کسی عکمر کی وجہ سے کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے پینا تو حرام ہو جائے یعنی اپنا میں روکتا ہوں تم نہ پیو تو بادشاہ کی اطاعت فرد ہے نا مباحث میں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی وجہ سے حرام ہے حرام ہو جائے <coughs> میری تحقیق جڑی ہے نا وہ ہے کہ تمباکو نوشی جڑی ہے نا یہ ہے مزر بدن اس کا مضر ہونا سائنس ہو گیا جب سابت ہو گیا اور انہوں نے لکھ دیا ڈبل لہذا اب مکرو تاریما ہے یہ جی مٹی کی طرح ہے جی مٹی مکرو تاریما اس کا استعمال بطور تلہ ہی نہ ہو تلب نہ ہو لاہو لاب کے طور پر نہ ہو ذہن میں رکھنا چاہے نشا بھی دے اگر لاہ و لاب کے طور پر پھر آرام ہو جائے <تصفح> تقوی لگی، اچھا مروک مکاد گنو گس بس اتنے تفریو انسانن وعدن الا قول الوصيه یعنی لا اله الا الله غير الخمر میں نہ خوات ہے اول امام صاحب کا مذہب ہے امام صاحب رحم الله فرمائی انم الخمر والقران پاک ہے خمر تے خمر حقیقت ہے تے باقی مجاز ہیں باقی سب مجاز جب مجاز تو حقیقت تے مجاز اراده جمع نہیں ہو سکتے لہذا خامر سے مراد جب وہ حقیقی خمر ہے تو دوسرے جو ہے وہ ارادہ ترجمع نہیں ہو سکتا تفری صحیح ہوگی یہی تو فرماتے کے ملاق نہیں ہو سکتے فائن نف الخبر شرب قطرت میں غیر الحلائ حرام نہیں ہوگا مر اور میں میں۔ جب تک لگ دی لیکن صرف او ہے ہے خامر کی متب المنقفل ما لا يسم بخمر ولا يخذ ما والشافي جسمي كلها خمرا بهتبار الن وبشتق من مخامله العقل وهو ام سمجھ لگی او او او کی کر دے او ایتھے تسمیہ نو اوئے تسمیہ تسمیہ نو معلل جی. کر دے جی. کیا ابو جی. کیا جی. او فرمانے خمر جی. خمر کو خمر اس وجہ سے کہتے ہیں لو یہ خمر العقل ہے جی. عقل, عقل کو چھپاتا ہے اب جتنے مشکلات ہیں وہ سارے چھپاتے لیا تھا سارے خامر کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں تو لاتو قانون ہے کیا مطلب تسمی تو لات کا تسمیہ بنایا جائے گا مر رہے نہیں ہوگی یعنی کسی علت کی وجہ سے تسمیہ نہیں ہوگی یہ نہ لہذا مخامرا جڑا ہے جہم جہ بھائی اس دا نام رکھا گیا مخامرت دی وجہ لہذا ہوں مخامرت نو علت بنا کے جیت بھی مخامرت پائی جائے اتنا تُسامردا مانا رکھنے جاؤ یہ ہے تسمیہ جو ہے معلل نہیں ہوتی کوئی مطلب یہ لگی مر رہے ہیں کاروا کاروا کیوں کہ اس کو کہ اس میں پیشاب کرار کی شاید پکڑتی ہے تو اپنا ہر شاید جتنا انسان کرورا تھوڑا حالانکہ یعنی علت ہے قارورہ نام رکھنے کی وہ تو ادھر بھی پائی جا رہی ہے اس میں علم جن سے شاید اس مراد اس میں ہوا جو اس پر دلالت کرتا ہے